ع یا حبیب اللہ علی یا نبی اللہ ولی کواس شاب یا نور اللہ سرکاری دو عالم نور مجسم رحمت عالم محبوب رب اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک بھیجا اللہ تعالی اس پر دس رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر دس بار درود پاک بھیجے اللہ تعالی اس پر سو رحمتیں نازل فرماتا ہے اور جو مجھ پر سو بار گرودے پاک بھیجے اللہ تعالیٰ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے یہ بندہ نفاق اور دوزک کی آگ سے آزاد ہے اور قیامت کے دن اس کو شہیدوں کے ساتھ رکھے گا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد جو مستعفی کا مہینہ رجب المرجب چل رہا ہے اور آج میراج کا دلہا سلسلے کا آٹھواں سلسلہ ہے ہمارے اکالی سلاط والسلام نے چشمان سر سے اپنے رب کا دیدار کیا ہم کلامی کا شرف حاصل کیا اللہ حضرت کے شہزادے مصطفیٰ رضا خان جھوم جھوم کر مراج مصطفیٰ کا ذکر کر رہے ہیں آئیے سنتے ہیں تم پر لا خکا تم پر لا سلام آقا تم پر سلام تم پر سلام عرش اولا پر رب نے بلایا اپنا جلوا خاص دکھایا ہرش اولا پر رب نے بلایا اپنا جلوا خاص دکھایا کلوت والے جلوت والے کلوت والے جلت والے تم پر لوسلام تم پر لا کھوسلام آکا تم پر لو سلام آکا تم پر لسلام آکا تم پر لوسلام مجھے پڑے تو تمہارا ارش خدا کا ملک خدا ہے ملک تمہارا تخت تمہارا ارش خدا کا ملک خدا ہے ملک تمہارا رب کی آئلہ خلافت والے سب کی یار خلافت والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آقا تم پر لاکھوں سلام آقا تم پرلا کو سلام آقا تم پرلا کو سلام آقا تشمے سر نے حق کو دیکھا دل نے حق کو حق ہی جانا سشمے سر نے حق کو دیکھا دل نے حق کو حق ہی جانا اے کانی سورت والے ای کانی سورج والے تم پر لاکھوں سلام تم پر لاکھوں سلام آ کا تم پر لاکھوں کو سلام اللہ تعالی علی محمد حضرت فرماتے ہیں قصر دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں آتے یہ ہیں مدنی چینل کے ناظرین اے آشکان رسول شب معاج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سیر فرمائی جس کا پچھلے چند سلسلوں میں بیان کیا گیا جہنم کا معائنہ بھی آپ نے فرمایا یہ جہنم کا معائنہ آپ نے کس انداز سے فرمایا سنیے آپ کی معلومات میں انشاءاللہ شاء اللہ از وجل اضافہ ہوگا ہمارے اقالی سلاط اسلام جنت میں ہی تشریف فرما تھے اور جبریل امی علیہ السلام نے جہنم پر سے پردہ ہٹا دیا تھا تو آپ نے جہنم کو ملاحظہ فرمایا پھر جہنم سے وہ پردہ پھر دوبارہ بند کر دیا گیا اور ہمارے اکالی سلاط اسلام سدرت المنتہا پر تشریف لائے میراج کی رات اعلی حضرت کے والد رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان علی رحمۃ الرحمان انوار جمال مصطفیٰ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں اللہ کے حبیب علی سلاط اسلام نے ایک بدبو محسوس فرمائی ایک ناپسندیدہ آواز سنی جبریل امی علی السلام نے عرض کی یہ دوزخ کی آواز ہے دوزک نے عرض کی یار مجھے دے جو نے مجھ سے وعدہ کیا اب بہت ہو گئی میری زنجیریں توق جلن گرمی ذریع غصہ عذاب گھیرا اب مجھے دے جو تونے مجھ سے وعدہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا تیرے لیے ہر مشرق اور مشرقہ کافر اور کافرہ اور ہر سرکش کے ایمان نہ لائے دوزخ نے کہا میں راضی ہوں جہنم میں مشرقوں کو ڈالا جائے گا مشرق مرد و عورت جہنم کا ایندھن بنیں گے کافر اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں سب کفر ہیں اور سب جہنم کا ایندھن بنیں گے جو ایمان نہ لائے وہ دوزک میں ہمیشہ ہمیشہ فارور رہیں گے اور مسلمان اگر گناہوں کی پاداش میں جہنم میں پہنچ بھی گیا تو اللہ کی رحمت سے آخر کار عذاب سہ یا رب کی رحمت سے اس کے محبوب کی شفاف سے جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اللہ ہم ایک لمحے کے کروڑویں حصے کے برابر بھی جہنم میں جانے سے بچائے اور بے حساب بخشے جانے والوں میں شمار فرما لے ہمارے اکالی سلا تو سلام کو شوے میراج جہنم دکھائی گئی اس میں حکمت کیا ہے امداد المحدثین حضرت سیدنا علامہ نجم الدین غیتی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں آپ پر شب مراج جہنم اس لیے پیش کی گئی کہ قیامت کے روز سارے نبی نفسی نفسی پکاریں گے اس وقت اللہ کے حبیب شب اسرا کے دولا امتی امتی فرمائیں گے یہ حال کب ہوگا جب جہنم کو بھڑکایا جائے گا جب جہنم کو دہایا جائے گا کیونکہ سارے نبیوں نے قیامت سے پہلے جہنم کو نہ دیکھا ہوگا وہ جہنم کو دیکھیں گے گھبرا جائیں گے اور جہنم کی ہولناکی کی بنا پر خطبہ دینے اور شفاعت کرنے سے کفے لسان فرمائیں گے یعنی زبان روک لیں گے یہ گھبراہٹ ان کی امتوں سے ایراض کرا دے گی اور چونکہ میرے مستفیٰ شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کو پہلے سے ملاحظہ کیا ہوگا تو آپ پر گھبراہٹ تاری نہیں ہوگی اور اس وقت آپ خطبہ ارشاد فرمائیں گے اور یہ مقام محمود ہے کہ سب میرے نبی کی تعریف کریں گے سبحان اللہ ایک حکمت یہ بھی بیان کی گئی کہ جب کافروں نے ہمارے آکاد و عالم کے داتا شب اسرا کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹ لایا آپ کو ایزائیں دیں تکلیفیں پہنچائیں تو اللہ تعالی نے میراج کرائی اور محبوب کو جہنم دکھائی کہ جو آپ کو تکلیف دینے والے ہیں ان کے لیے میں نے یہ جہنم تیار کر رکھی ہے یہ بھی بتایا گیا کہ عالم ملا کی جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ کو دکھائی گئی جنت دکھائی گئی جہنم دکھائی گئی سدرات المتا دکھایا گیا تاکہ شب اسراء کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بطور عین ال یقین مکمل ہو جائے این القین جو آنکھ سے دیکھ کر یقین حاصل ہوتا ہے اس کو عین القین کہتے ہیں تو ہمارے اکالی سلاط و اسلام نے جنہ دوزہ خود رب کا دیدار کیا عین ال یقین حاصل کیا ہمارے اکالی سلاط و السلام نے شب میراج دیکھا کہ کچھ لوگوں پر کچھ لوگ مقرر کر دیے گئے بطور عذاب کے بطور سزا کے وہ لوگ کیا کر رہے ہیں کچھ لوگوں کے جبڑے کھول کر ان کا گوشت کاٹتے تھے اور خون سمیت وہ گوشت ان کے منہ میں دھکیل رہے تھے پیارے اکالی سلا تو السلام نے فرمایا جبریل یہ کون لوگ ہیں عرض کیا یہ لوگوں کی غیبتیں کرنے والے اور لوگوں کی ایب جوئی کرنے والے ہیں کر لے توبہ رب کی رشمت ہے بڑی قبر میں قیامت میں دوزخ میں جہنم میں ورنہ سزا ہوگی کڑی مصنف احمد حدیث نمبر 2366 ہزار میراج کے دولہ حبیب کمریا صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم میں دیکھا کچھ ایسے لوگ نظر آئے جو مردار کھا رہے تھے پوچھنے پر عرض کیا گیا یہ وہ ہے جو لوگوں کا گوشت کھاتے تھے یعنی غیبت کیا کرتے تھے غیبت کیا ہے کسی مسلمان کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا چاہے اس کے کپڑے کی برائی بیان کرے چاہے اس کی کوئی وہ گفتگو کی برائی بیان کرے اس کی نقل اتارے اس کی سواری کی برائی بیان کرے غیبت کی تباہ کاریاں یہ کتاب جو ہے نا بہت عظیم الشان کتاب ہے اس کو پڑھ لیں غیبت کی تعریفات اور غیبت کی اٹھارہ سو مثالیں اس کے اندر موجود ہیں اور پتہ چل جائے گا تو یاد رکھیے اے آشکان رسول غیبت جو ہے یہ حرام ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے شب مہراج معاج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر کچھ عورتوں اور مردوں کے پاس سے ہوا جو اپنے سینے کے ساتھ لٹکے ہوئے تھے جب پوچھا گیا اے یہ کون لوگ ہیں ارض کی یہ منہ پر عیب لگانے والے پیٹھ پیچھے برائی کرنے والے ہیں اور ان کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وہ لمز تلوم ترجمہ کنزول ایمان خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر ایب کرے پیٹھ پیچھے بدی کرے اللہ اکبر سننے بھی داود حدیث چار آٹھ سو مہاراج کے دولہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں شب مہاراج ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں کہا یہ لوگوں کا گوشت کھاتے یعنی غیبت کرتے اور لوگوں کی عزت خراب کرتے تھے مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی مرعات میں اس عدیز کے تحت لکھتے ہیں ان پر خارش کا آزار مسلط کر دیا جائے گا کن پر جو لوگوں کی غیبت کرنے والے ان کے ناخن وہ کیسے ہوں گے تانبے کے دھار دار نکیلے ناخن ہوں گے اور ان ناخنوں سے وہ چہرہ کھجا رہے ہوں گے سینا کھجا رہے ہوں گے زخمی ہو رہے ہوں گے خدا کی پناہ مفتی احمد یارخان نعمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں یہ عذاب سخت عذاب ہے یہ واقعہ باد قیامت ہوگا جو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے دیکھا ابھی یہ واقعہ کل لاکھوں سال کے بعد ہونا تھا اور اللہ کے حبیب علیہ سلاط اسلام نے اللہ کی عطا سے یہ واقعہ پہلے ہی دیکھ لیا ہم غلاموں کو بتا بھی دیا اب بھی ہم غیبت سے باز نہ آئے تیری میری کرتے رہیں برائیاں بیان کرتے رہیں اس کی مثالیں پڑھیں آپ غبت کی تباہ کاریاں تو ان شاء اللہ کان پکڑ لیں گے کرائے دار کی غیبت ناد خانوں کی غیبتوں کی مثالیں اور بھی طرح طرح کی غیبتیں طلبہ کرام کی غبت کی مثالیں اسلامی بھائیوں کی غبت کی مثالیں بہت مثالیں امیر علیہ سنت نے دی مفتی احمد یارخان نئی رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں یہ لوگ مسلمانوں کی غیبت کرتے تھے ان کی عزت خراب کرتے تھے یہ کام عورتیں زیادہ کرتی ہیں انہی انہیں اس سے عبرت لینی چاہیے اسلامی بھائیوں کو بھی عبرت لینی چاہیے اسلامی بہنوں کو بھی عبرت لینی چاہیے اور جو بولتے رہتے ہیں بولتے رہتے ہیں ہر وقت تو پھر ظاہر ہے کہ فضول باتیں بھی کریں گے تو غیبت بھی ہو جائے گی تو چگلی بھی ہو جائے گی تو جھوٹ بھی نکلے گا تو گندی باتیں بھی نکلیں گی تو فضول اور بے کار باتوں سے بچ کر تیری ہم سنا یا اللہ کے ہمدو سنا کریں تو فضائل ہی فضائل قرآن پاک کی تلاوت کریں ہر ہر حرف پر دس دس نیکیاں ملتی ہیں صرف, صرف کمن ارشاد ہوا تفریح البیاں لکھا ہے اللہ تمہارے کو تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس نے ایک بار بسم اللہ رحمان الرحیم کو الحمد شریف کے ساتھ ملا کر پڑھا تو تم گواہ ہو جاؤ میں نے اسے بخش دیا اس کی تمام نیکیاں قبول فرمائیں اس کے گنا معاف کر دیئے اس کی زبان کو ہرگز نہ جلاؤں گا اس کو عذاب قبر عذاب نار عذاب قیامت اور بڑے خوف سے نجات دوں گا تو فضول باتیں تیری میری سے کیا حاصل سورہ فاتحہ پڑھ لیں کس طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد رب العالمین بسم اللہ کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر پڑھ لیں اس کی یہ فضیلت ہے تفصیل بیان کے حوالے سے یہ لکھا ہے تو کاش ہم غیبتوں سے چغلیوں سے بدگمانیوں کی آفتوں سے بری عادتوں سے بچیں اور اللہ رسول کا ذکر کریں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ ولی وسلم نے شب معراج ایک منظر یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ ایک شخص نہر میں تیرتے ہوئے پتھر نگل رہا ہے عرض کیا گیا یہ سود خور ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مہراج کی رات میں کچھ لوگوں کے پاس آیا جن کے پیٹ مکانوں کی طرح بڑے بڑے تھے اور ان کے پیٹ کے اندر سانپ باہر سے نظر آ رہے تھے ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے نا چیز تو اندر سے باہر باہر سے اندر کا نظر آتا ہے ان کے پیٹ ایسے ہو گئے تھے بہت بڑے پیٹ تھے اور سانپ اس کے اندر بھرے ہوئے تھے باہر سے نظر آ رہے تھے میں نے پوچھا جبرائیل یہ کون لوگ ہیں عرض کیا گیا یہ سود خور ہیں اے سود خور کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنا برزخ میں ورنا قیامت میں ورنا سزا ہوگی کڑی یہ جو سود خور کی سزا ہمارے اکالی سلاط اسلام نے دیکھی اس کا بیان سنا ابن ماجا حدیث نمبر دو ہزار دو سو میں مفتی احمد یارخان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں چونکہ سود خار حوص ہی ہوتا ہے کھاتا تھوڑا ہرس و حوث زیادہ کرتا ہے اس لیے ان کے پیٹ واقعی کوٹھڑیوں کی طرح ہوں گے لوگوں کے مال جو ظلمن وصول کیے تھے وہ سانپ اور بچھو کی شکل میں نمودار ہوں گے آج اگر معمولی کیڑا پیٹ میں پیدا ہو جائے تو تندرستی بگڑ جاتی ہے آدمی بے قرار ہو جاتا ہے تو سمجھ لو جب ان کا پیٹ سانپوں اور بچھوؤں سے بھر جائے تو اس کی تکلیف و بے قراری کا کیا حال ہوگا رب کی پناہ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر دو ہزار فرمایا شب معج میں نے دیکھا دو شخص مجھے عرض مقدسہ یعنی بیت المقدس لے گئے پھر ہم آگے چل دیئے جہاں تک کہ خون کے ایک دریا پر پہنچے جس میں ایک شخص کھڑا ہوا تھا اور دریا کے کنارے دوسرا شخص کھڑا تھا جس کے سامنے پتھر رکھے ہوئے تھے دریا میں موجود شخص جب بھی باہر نکلنے کا ارادہ کرتا کنارے پر کھڑا شخص ایک پتھر اس کے منہ پر مار کر اسے اس کی جگہ لوٹا دیتا اسی طرح ہوتا رہا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 اللہ تبارک و تعالی ہمیں شب اسراء کے دلہا صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور جو عذابات ہم نے سنے اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے ہمیں غیبت سے بچائے ہمیں سود خوری سے بچائے اور بھی کچھ عذابات ہمارے آقا علی صلاحت اسلام نے شب مراج دیکھے انشاءاللہ شاء اللہ صحت و زندگی کل کے سلسلے میں عرض کیے جائیں گے اللہ تبارک و تعالی ہمیں معراج مصطفیٰ کی رات جاگ کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگلے دن کا روزہ بھی نصیب فرمائے یاد رکھیے ستائیس رجب کا روزہ جو ہے یہ ساٹھ مہینوں کے روزے کے برابر ہے اور ستائیسویں شب انشاء اللہ اجتماعی ذکرات دنیا بھر میں ہوگا دعوت اسلامی کے مراکز میں ہوگا اور عالمی مدنی مرکز میں بھی ہوگا اور یہ مدنی چینل پر برائے راست نشر بھی کیا جائے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق فرمائے آمین بجا ہند نبی صلی اللہ تعالی علیہ